بھی سورہ معاہدہ کی آیت 57 میں بھی اسی مضمون کو مختلف انداز سے بیان فرمایا گیا ہے یہ تو تھیں چند قرانی آیات جنہیں پڑھنے کے بعد ایک مسلمان اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ یہودیوں کی دوستی یا یہودیت کی پیروی اس کے دین اور دنیا کے لیے کتنی خطرناک ہے لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ باطل عقائد اور غلط اعمال کہ جس مجموعے کو یہودیت کہا جاتا ہے وہ مجموعہ اور اس کا ہر تیر شیطان کا آزمودہ ہے چنانچہ قیامت تک شیطان ان آزمودہ تیروں کو استعمال کرتا رہے گا اور بہت سے بدقسمت افراد ان شیطانی تیروں سے گھائل ہو کر ضلعت و پستی کی اطاع گہرائیوں میں جا گریں گے یہی وہ خطرہ تھا جس سے رحمتہ المین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ فرمایا چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے يَا رَسُولَ اللَّهِ دن سارا فمن یقیناً تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروئی کرو گے بالشت پر بالشت اور غز پر غز یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں گھسے ہوں گے تو تم بھی ان کے پیچھے اس میں چلے جاؤ گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا پہلے لوگوں سے یہود و نصارہ مراد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نہیں تو پھر کون ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیاتین اعلی امتی معطا بنی اسرائیل حض ون علی بن الحت ان کا نمن ہُم مَ عطا ام علا نیعطا نفی امتی من نا ادالک میری امت بھی ان چیزوں میں پڑے گی جن میں بنی اسرائیل جا پڑے تھے ویسی ہی جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کام کریں گے اسی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی تفرقہ بازی کا تذکرہ کرتے ہوئے اشاعت فرمایا وین بنی اسرائیل تفرقت على سنطعینی و صبعین وطف أُمَّتِي عَلَى امتی اعلی صلاثیوں و صبع ملّ الم فنار علّہ ملتوں واحد قالو من ہی یا رسول اللہ قال معلیہ و صحابی بنی صرحل میں بہتر فرقے تھے اور میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے صحابہ کرام نے عرض کیا وہ کون سا فرقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا زور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے یہود و نصارہ کے راستے پر چلنے کا اتنا خطرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں بھی اپنی پیاری امت کو یہود و نصارہ کے طریقے سے بچنے کی تلقین فرماتے رہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں ارشاد فرمایا اللہ قبور امبیا اہم مساجد اللہ تعالیٰ کی لانت ہو یہود الصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر مبارک کو سجدہ گاہ بنانے سے منع فرمایا نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہود و نصارہ اگر مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے تو وہ لازماً اپنے امراض مسلمانوں میں پھیلائیں گے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مرکزِ اسلام مدینہ منورہ کو یہودیوں سے پاک فرمایا اور پھر یہ تمنا ظاہر فرمائی کہ اگر میں کچھ دن اور زندہ رہا تو پورے جزیرت اور عرب کو یہود و نصارہ کے ناپاک وجود سے پاک کر دوں گا چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لشتع شاہ من جزیرت العرب انشاء اللہ اگر میں زندہ رہا تو میں یہود و نصارہ کو جزیرت العرب سے باہر نکال دوں گا ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں لوخر جن الہود امن نصارہ امن جزیرت العرب فلا ات رکو اللہ میں یہود و نصارہ کو ضرور بالضرور جزیرت العرب سے نکال باہر کروں گا اور یہاں مسلمانوں کے علاوہ کسی کو نہیں رہنے دوں گا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری صفا پانچ سو بیاسی دارالقطب العلمیہ بیروت میں اخراج الیہودی من جزیرت العرب کے عنوان سے باپ باندھا ہے اور اس میں حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ذکر فرمائی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دو ٹوک الفاظ میں آگاہ فرما دیا کہ تم لوگوں کی سلامتی کا راستہ صرف اسلام قبول کرنے میں ہے اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ان قریب یہاں سے جلا وطن کرنے والا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو عموماً اور عرب کے مسلمانوں کو خصوصاً یہود و نصارہ کے ناپاک اثرات سے بچانا چاہتے تھے وجہ یہ تھی کہ عربوں پر یہود و نصارہ کا اثر جلدی پڑتا ہے اور ایک طویل عرصے سے عرب کے امی یہودیوں کے ظاہری علوم و فنون سے بہت متاثر اور مروب تھے جس طرح آج کے اوباش عرب یہودیوں کی تہذیب سے متاثر ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرۃ العرب کو یہودیوں سے پاک فرمانے کا عظم فرما لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک تمنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں پوری فرما دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اپنی امت کے بارے میں یہودیوں سے خطرہ تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ یہودیوں کے حالات اور بیماریوں کو بیان فرمایا اور یہودیوں کے انجام سے بھی امت کو آگاہ فرمایا اور یہودیوں کے ساتھ چار جنگیں لڑ کر اس امت کو یہودیوں کے ساتھ جہاد کی اہمیت سے بھی آگاہ فرما دیا نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیت کے سب سے بڑے فتنے دجال کا بھی تفصیل سے ذکر فرمایا اور مسلمانوں کو اس فتنے سے بچنے کی تلقین فرمائی اور اس فتنے کو روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے بین خلق آدم المساطی خلق اکبر من دجال آدم علیہ اللاۃ وسلام سے لے کر قیامت قائم ہونے تک دجال سے بڑا کوئی معاملہ فتنہ نہیں ہے احادیث سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دجال خود یہودی ہوگا المستدرک على صحیح ہین رقم الحدیث 8611 ہزار چھ بیروت اور اس کی پیروئی کرنے والے بھی اکثر یہودی ہوں گے جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتباج یہودی عصفہان صبع الفن علیہ مطلص اصفحان کے یہودیوں میں سے ستر ہزار یہودی دجال کی پیروئی کریں گے اور ان پر سبز چادریں ہوں گی یعنی یہودیت کا شجرہ خبیصہ جب اپنی خباصت کے عروج پر پہنچے گا تو دجال کی صورت میں ظاہر ہوگا اور یہودیت کا یہ عروج اس کے انتہائی زوال کا پیش خیمہ بنے گا اور دجال کی ہلاکت کے ساتھ ساتھ تمام یہودی بھی صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے